مسلم یہ تو گویا کہ پہلا قدم ہے اسلام لانا اور اللہ کے سامنے سپر ڈال دینا سپر انداز اللہ تعالی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ایمان اگلا درجہ ہے قلب کے اندر یقین کی کیفیت کا پیدا ہو جانا قانتات پلوت کہتے فرما برداری کی ایک کیفیت یہ اس کا نتیجہ ہے جتنا یقین گہرا ہوگا اتنی ہی فرما برداری کی کیفیت انسان کے روئے روئیں سے گویا کہ اس کیفیت کا ظہور ہو رہا ہوگا تائے بات مسلسل توبہ کرنے والی ہے. یہ نوٹ کر لیجئے کہ توبہ ایسا نہیں ہے کہ کسی بڑے گناہ ہی پر توبہ کی جائے اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے انسان محسوس کرتا ہے کہ میں یہ کام جو کر بیٹھا ہوں اگرچہ کوئی سری معصیت نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال جو اس کا اپنا مقام اور مرتبہ اس کے اعتبار سے فروغ ہے اس پہلو سے توبہ کرنا چناتے حضور خود فرماتے انی لا فر اللہ سبڑی نمبر وطن فیت الوم میں تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں ستر ستر مرتبہ ہر دن ظاہر بات ہے کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ معاذ اللہ کو آپ سے معاذیت کا انتخاب ہوتا تھا بلکہ یہ کہ آپ کے الفاظ مبارک یہ ہے کہ نہورا یوگان و علاقہ کل بھی کبھی کبھی میرے دل پر بھی کچھ غبار سا آ جاتا ہے کچھ پرداشا پڑ جاتا ہے کبھی کبھی لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے وہ غبار کی کیفیت جسے آپ تعبیر کر رہے ہیں غبار سے ہمیں تو اگر کہیں وہ کیفیت میں اثر ہو جائے تو شاید ہمارے تو حضور قلب کا اور یقین کا جو ہے وہ بہت ہی اونچا مقام ہو ہمارے لیے لیکن حضور کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے گویا کہ وہ ایک درجے میں اس میں یغانو علی قلب کی حضور تعبیر فرما رہے ہیں تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ ان الفاظ کو اس کے ظاہر پر محمول کرتے ہوئے کہ کوئی معذ اللہ کوئی معصیت کوئی گناہ کا معاملہ تھا جس کے لیے لفظ طائبات آ رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم استفر اللہ ربین انکل بن وطوب الیہ اب یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرما رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ اپنے اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اس کا مفہوم جو ہے معین کیا جائے گا آب ان عبادت گزار یہ شغف رکھنے والی جیسا کہ میں نے ارض کیا ہے وہ آٹھ دروازے ہیں مختلف جو بھی مزاج کے اعتبار سے زیادہ مناسبت کسی کو ہے اسی کے اندر اس کا زیادہ جو ہے التفاق ہوگا سائے خات سیاحت کا لفظ قدیم اصطلاح تھی جس کو کہ ہم ہندوستان میں بن باس لینا کہتے ہیں جنگلوں میں نکل گئے دنیاوی اور تمدنی جو آسائشیں ہیں ان سے منہ مو موڑ کر یہ مجاہدے ہوا کرتے تھے ریاضتیں ہوتی تھیں رحمانیت کا نظام تھا دنیا میں انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ سیاحت ہے اب اسلام میں اس کا صرف دائرہ محدود ہو گیا ہے حج حج پر اطلاق کیا گیا ہے اس لیے کہ احرام کی بندشیں جو ہیں پابندیاں ہیں روزے کو کہا گیا ہے اسلام کی رہبانیت روزہ ہے جہاد کو کہا گیا ہے اسلام کی رہبانیت جو ہے جہاد فی سبیل اللہ ہے انسان جب نکلتا ہے اللہ کی راہ میں قتال کے لیے بالخصوص تکلیفیں جھیلتا ہے مسائب اٹھاتا ہے برداشت کرتا ہے آسائش اور آرام جو ہے گھر کا اس کو تجتا ہے تو سائے خاتم یہ ہے کہ دنیا کی لذتوں کی طرف توجہ نہ رہے ادھر زیادہ انعطاف نہ رہے بس یہ سائے خاتن ہے یہ نہیں ہے کہ ترک دنیا مراد ہے اس لیے کہ اسلام میں تو سرے سے رحبانیت کی اجازت نہیں لا رہبانیت ہے پھر اسلام سیب باتیں وہ آبکارا سہی وہ خاتون ہے جس کا پہلے کوئی نکاح ہوا مثلا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حفصہ حضرت حفصہ بھی بیوہ تھی اور حضور کے نکاح میں آئی ہے حضرت ام سلمہ بیوہ تھی حضور کے نکاح میں آئی ہے بلکہ غالباً ازواج متحرات میں سے باقیرا تو سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہ اور کوئی ہے ہی نہیں سب کی سب یا بیوائیں تھیں یا متعلقہ خواتین تھیں حضور کے نکاح میں آئی ہیں اس اعتبار سے یا پھر وہ جو ماریا قبطیہ کا معاملہ ہے وہ چونکہ ان کو ازواج میں ان کا شمار نہیں ہے لیکن یہ کہ ازواج متحرات میں جو معاملہ ہے تو وہ تو سب کی سب سے یہ بات ہے اچھا یہاں سید کا لفظ آیا ہے باکرا پر مقدم اگر عام احساس تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب نکاح کرنا چاہتا ہے تو کواڑی کو وہ زیادہ پسند کرے گا ترجیح دے گا لیکن واقعہ یہ ہے کہ سید خاتون جو ہے جو پہلے سے ازدواجی زندگی کا تجربہ رکھتی ہو. اس کے اپنی اندر فضیرت کا ایک پہلو ہے ایک شوہر کو آرام دینے میں اس کو سکون بہم پہنچانے میں شوہر کے احساسات سے واقفیت رکھنے میں اس کا تجربہ ہوتا ہے جبکہ جو بھی کوئی اس طرح سے نوجوان کوئی آئے کسی کے نکاح میں اس کے لیے تو وہ گویا کہ نئی وادی ہے اور اس کو تو اکثر و بیشتر کچھ ٹرین کرنا پڑتا ہے ان تجربات سے گزر کر ہی پھر وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں اس کا طرز عمل جو ہے جیسا کہ ہونا چاہیے وہ, و... وہ طرز عمل ہو سکتا ہے تو یہاں پر سیب کو جو ہے مقدم رکھا سی بات ہی ہوا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے سیب بیویاں بھی اور ابکار بھی بکر باقرہ بیویاں بھی اللہ تعالیٰ فراہم کر سکتا ہے اب اس کے بعد آئیے یہ پانچ آیات جو ہے سورہ مبارکہ کی یہ ذرا اپنے مضمون کے اعتبار سے مشکل بھی ہے ان میں سے بعض کو جیسا کہ تفصیل سے میز کر چکا ہوں کچھ لوگوں نے ازواج متحرات پر کام کے لیے بنیاد بھی بنایا ہے اسی لیے ہمارا خاصا وقت ان پر سچ بھی ہو گیا ہے اب جو دو آیتیں آ رہی ہیں یہ اسلام کے آئلی نظام کے ذمن میں ایک بہت اہم اور بنیادی مضمون کو لیے ہوئے ہیں اور ایک اعتبار سے یوں سمجھئے سورہ تغابن میں جو اہل و عیال کے ذمن میں ایک خطرے کی بتی دکھائی گئی تھی سرخ نشان یا یوحظین عامن ان نمین نزواج اکم و اولادم علوم ولقم فاضرو اہل ایمان یقیناً تمہاری بیویوں میں سے بعض تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں ان سے بچ کر رہو اپنے آپ کو محفوظ رکھو بی آن دی الرٹ اس لیے کہ یہ جو محبت طبی ہے تمہارے دل میں یہ محبت جو ہے یہ پوٹینشلی تمہارے لیے خطرناک اور مضر ہو سکتی ہے اس لیے کہ اگر حد اعتدال سے تجاوز کر جائے گی یہ محبت تو اسی کی وجہ سے اللہ کے حدود کو تم پامال کر دو گے حرام کو حلال کر لو گے ان کی دل جوئی کے لیے اور ان کی فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے انہیں اچھے سے اچھا کھلانے اور پہنانے کے لیے ان کی ضروریات زندگی جو ہیں بہتر سے بہتر انداز میں پوری کرنے کے لیے اور کو اعلی سے اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے اگر جائز ذرائع سے ممکن نہیں ہے تو ناجائز میں منہ مارو گے تو گویا کہ ان کی وہ محبت تمہارے لیے تباہ کل ہو گئی حضور نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر نادان کوئی نہیں ہوگا کہ جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آکمت تباہ کر لے معلوم یہ ہوا کہ اس میں ایک عداوت کا پہلو موجود ہے دشمنی کا ایک خطرے کی سرخ بتی موجود ہے یہ تو منفی اسلوب تھا اب یہاں نوٹ کیجئے مثبت انداز میں کہا جا رہا یا یو قو انفسکم واہلیکم نارا اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اہل عیال کو آگ سے تمہارا یہ مثبت رول ہونا چاہیے تم گھر کے سربراہ ہو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ایک بیوی ہے یا ایک سے زائد ادواج ہے تمہیں اولاد دی ہے ان کو تمہارے چارج میں دیا ہے تم مسول ہو گئے کل لوگ رائن میں کل لوگ مسول ان کی تربیت ان کو صحیح رخ پر ڈالنا انہیں مومن اور مسلم بنائے رکھنا یا اٹھانا ان کی تربیت اس طور سے کرنا بیویوں پر بھی اس طور سے نگاہداشت رکھنا ان کی بھی نگرانی کرنا ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت خود تمہارے اپنے طرز عمل میں کوئی غلط رخ جو ہے پیدا کر دے پھر یہ کہ خود ان کی طرف سے ایک مصولیت کا احساس کہ انہیں اللہ کے دین پر چلانا ہے انہیں بھی حدود اللہ کا پابند رکھنا ہے انہیں زیادہ سے زیادہ ترغیب دلاتے رہنا ہے کہ وہ اللہ کے دین ہی پر عامل ہوں عمل پیرا ہو اللہ ہی کے لیے اشار اور قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہے یہ تمہارا مثبت رول ہے تمہاری ذمہ داری ہے آج کے دور میں جو تصور راسخ ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ بحثیتیں سربراہ ہے خاندان ان کی ضروریات کی کفالت میرے ذمہ ہے کھانا ان کا پینا ان کا پہننا ان کی ضروریات زندگی بچوں کی تعلیم اور تعلیم بھی دنیا بھی جس سے کہ وہ کوئی پروفیشن کوئی جو ہے کوئی دنیا کے اندر حصول معاش کے لیے ان میں کوئی صلاحیت پیدا ہو جائے بس یہاں تک جو ہے ایک سربراہ جو ہے خاندان کا وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہے یہاں اس کے برعکس کہا جا رہا کو بچاؤ یہ جو, تے تے جو ہے فعل امر ہے واحد کسی مخاطب کا جمع کو ہے ہماری دعا میں جو ہے وق عذاب النار تو یہاں واو جو ہے یہ تو حقیقت میں حرف عطف ہے فعل امر صرف ایک لفظ ایک ہر ہے وق نا عذاب النار اے لا بچا ہمیں اور اے لا بچا ہمیں آگ کے عذاب سے کو انفو اب اس میں بھی دیکھیے فطری بات کیا ہے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بچاؤ یہ بڑا فطری انداز ہے حالانکہ یہاں پر اصل مجمور خاندان کا آ رہا ہے آئلی زندگی ہے لیکن یہ کہ یہاں بھی بات واضح کر دی ہے کہ پہلے تو اپنے آپ کو بچاؤ اس لیے کہ قیامت کے میدان میں میدان حشر میں بھی نقشہ یہ ہوگا نفسی نفسی انسان چاہے گا یبد المجرم الو یفتی منا بے یوم بے بنی وہ صاحبت ہی واقعی وہ فصیلت ہلتی تو منفل جی اس دن ہر انسان یہ چاہے گا کہ کسی طرح میں اپنی اولاد کو بیٹوں کو بیوی کو والدین کو رشتہ داروں کو سب کو فندیے میں دے دوں کسی طرح اپنے آپ کو بچا لوں مجھے جہنم سے چھٹکارا مل جائے چاہے سب کو جھونک دیا تو یہ جو ایک طبی تقاضا ہے انسان کا اپنی جان یہ سب سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے اس کو یہاں مقدم رکھا اس لیے حضور کا تو بلکہ مثال ملتی ہے ہمیں جب آپ خطبہ دیتے تھے یا یوحناس کم ونفسی بتقوی بے ونفسی اسی اللہ میں تمہیں بھی وسیعت کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو بھی وسیعت کر رہا ہوں کہ اللہ کا اختیار کرو تو معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو مستثنا نہیں کرنا چاہیے کو انفوسا کم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو آگ سے یعنی بچاؤ سے مراد اختیار تو کسی کے پاس نہیں لیکن ان کی تربیت کرو ان کی نگرانی کرو ان کو اس راستے کی طرف مسلسل ترغیب دلاتے رہو ان راستوں سے بچانے کی مسلسل سہی کرتے رہو کہ جو گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں ان راستوں کی ترغیب دلاتے رہو جو خیر کی طرف نیکی کی طرف اللہ کی مغفرت کی طرف جنت کی طرف لے جانے والے ہیں پون اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یہ سنت بھی ملتی ہے کہ آپ اپنے خاندان کی خواتین کو جمع کر کے اور پھر آپ یہ ارشاد فرماتے تھے ایک ایک کا نام لے کر یا فاطمہ محمد ان قزین کے من انار فینل کے من اللہ شیار اے فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ نکالو اپنے آپ, سے بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے اس لیے کہ مجھے اللہ کے ہاں تمہارے بارے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا اس لیے نہیں بچ جاؤ گی کہ محمد کی بیٹی ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ تعالی عنہ بچو گی اپنے عمل سے نئے سلیل انسانا نہیں ہے کسی انسان کے لیے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے خود محنت کی ہے خود جد و جہد کی ہے اپنی کمائی لہا ماں کسبت وا لا ہر نفس جو بھی لے کر آیا ہے اپنے لیے کمائی اپنے حق میں وہ اسی کے لیے ہے اور جو وبال لے کر دنیا سے آیا وہ وبال بھی اسی کی جان پر ہوگا لا تذر و باز ر اخرا کوئی اٹھانے والی نہیں ہوگی کسی اور کے بوجھ کو ہر جان کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا وہی بات کے یا فاطمت البنت محمد ان القدین افس کے من الار فینی لا لمن اللہ عشیا اے فاطمہ محمد کی لفت جگر محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم و سلم رضی اللہ تعالی علہ بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے اس لیے کہ میں اللہ کے ہاں کوئی اختیار نہیں رکھوں گا مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا تمہارے معاملے یا سفیت تو امت و رسول اللہ اے سفیہ اللہ کے رسول کی پھوپھی القزین افسک منندار فائنی لاب لکل کے من ان شاء بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے اس لیے کہ میں اللہ کے ہاں تمہارے بارے میں کسی اختیار کا حابل نہیں گا۔ مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا تو وہی انداز یہاں ہے یازین منو کو انف سکم واہلی کم نارا وکو تو جا رہا اس کا ایندھن بنے گے انسان اور پتھر پتھر کا ذکر ایک تو یہاں آیا ہے جہنم کے اندر پتھر بھی جلیں گے ایندھن ہوگا جہنم کا پتھروں کی شکل میں اور یہی سورہ بقرہ کی آت نمبر چوبیس میں بھی آیا فتقن اور اللہ وقوع ناسوور شجارہ اور ادتی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دو مقامات پر انسانوں کے ایندھن ہونے کے ساتھ ساتھ پتھروں کا ایندھن ہونا جو ذکر کیا گیا ہے اس میں دو پہلو ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ اس آگ کی شدت کا اس کی حرارت کی جو شدت ہے اس کو ظاہر کرنا مقصود ہے جس آگ میں پتھر جل رہے ہو اس کی شدت کیا ہوگی اس کی ہدت کتنی ہوگی اس کی حرارت کس درجے کی ہوگی ہمارے اپنے علم میں بھی ہے کہ جب وہ کوئلے سے انگیٹیاں جلائی جاتی تھی تو ایک کوئلہ وہ ہوتا تھا جو, جو لکڑی کا کوئلہ ہے اور ایک وہ پتھروں کا کوئلہ جو ہے پتھر والا کوئلہ اس کی دہشت اس کی آگ جو ہے اس کی حرارت اس کی حدت کتنی زیادہ تھی تو وہ آگ جس کا ایندھن بنے گے انسان اور پتھر اور اصل میں جو مفو معلوم ہوتا ہے یعنی وہ بھی مراد ہو سکتا ہے لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اصل مراد یہ ہے کہ وہ لوگ کے جو یہاں پر مخاطب ہیں قرآن مجید کے مخاطب جو تھے جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا وہ بت پرست قوم تھی بتوں کو پوچھتے تھے اور بت پتھروں کے بنے ہوتے تھے تو گویا کہ جہنم میں جب انہیں جھونکا جائے گا تو ان کے ساتھ ان کے معبودوں کو بھی جھونک دیا جائے گا تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو ظاہر بات ہے ان پتھروں کو تو کوئی عذاب نہیں ہے اور ان پتھروں کے لیے تو کوئی احساسات ان کے نہیں ہے کہ جس سے ان کو کوئی اس کا عذاب کا کوئی مزہ انہیں چکھنے کی کیفیت حاصل ہو لیکن ان کی حسرت میں اضافہ ہوگا کہ جو انہیں پوچھتے تھے کہ ہمارے ٹھاکر ہمارے یہ معبود جنہیں ہم ڈنڈوت کرتے تھے سجدے کرتے تھے چڑھاوے چڑھاتے تھے ہمارے ساتھ یہ بھی اس آگ کے اندر جھونک دیے گئے وقود انناس الحا ملائقت اللہ شاد اس آگ پر معمور ہیں وہ فرشتے غلاظ غلزت کہتے ہیں دل کی سختی کو اور یہ ایک عجیب اسلوب ہے قرآن مجید کا یہ الفاظ اسی صورت میں ضرور وہ لفظ آئے گا پھر تاکہ اس کی حقیقت پر اور روشنی پڑ جائے جیسے میں نے ابھی نوٹ کرایا آپ کو اب ظہر سے تین مرتبہ سیگے آ چکے ہیں اس صورت کے اندر ازہرا اللہ علیہ آلے وہ بھی زہر کے مادے سے انتظار ہرا الح وہی زہر کا مادہ ظہیر یہ بھی زہر کے مادے سے بنا اس طرح غلط جو ہے دل کی سختی آگے آئے گا یا نبی النبی جاہد الكفار کو وغلص علیہم مغلوس سختی کی جی باپ کی رافت و رحمت اور آپ کی شفقت اہل ایمان اس کے مستحق ہیں یہ کافر اور منافق جو ہے اسے فائدہ نہ اٹھائیں لیکن چونکہ آپ کی طبیعت کے اندر اس کا غلبہ ہے رافت و رحمت کا اور شفقت کا تو یہ کافر اور یہ منافق بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے تو آپ ان پر سختی کیجیے بغلو سالے وہاں پر بھی وہ لفظ آیا غلاس بڑے سخت دل ہوں گے شداد شدید تند سخت مزاج کے سخت دل کے سخت لا یاسون اللہ ما ہمارا نہیں وہ معصیت اور نافرمانی کریں گے اللہ کی کسی بھی معاملے میں جس کا بھی حکم مل جائے گا و یفالون امای امرون اور کریں گے وہی کچھ جس کا کہ حکم دیا جائے گا یہ سب در حقیقت مراد کیا ہے بڑی نفسیاتی سی بات ہے نوٹ کیجئے آج تم اپنے لاڈ پیار کی وجہ سے محبت کی وجہ سے دل جوئی کی وجہ سے بیوی کے پیار میں اولاد کی محبت میں وہ طرز عمل اختیار کر رہے ہو جس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں اور ان فرشتوں کے حوالے ہو جائیں ان میں کوئی پھر محبت نہیں ہوگی دل کی نرمی نہیں ہوگی وہ کسی کے نالا اور شیون سے ان کے دل پسیجیں گے نہیں کسی کی فریاد اور ہاؤ ہُو سے وہ متاثر نہیں ہوں گے یہ سارا جو نالا اور فریاد ہے ان پر سرے سے اثر انداز نہیں ہوگا تو سوچ لو اس وقت کی یہ محبت کے اندر جو ہے حد اعتدال سے تجاوز کر کے ان کی تربیت سے غفلت اختیار کرنا انہیں دین کی طرف نہ لانا لاڈ پیار کی وجہ سے بگاڑ دینا انہیں ان چیزوں کا خوبر اور عادی بننے دینا کہ جو انہیں پھر جہنم کی طرف لے جانے والے ہوں گے یہ سب کچھ تم کر رہے ہو لاڈ پیار کی وجہ سے لیکن سوچ لو کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے یہ لاڈلے اور پیارے اور تمہارے یہ محبوب پھر جہنم کے ان فرشتوں کے سپوٹ کر دیے جائیں گے کہ جو عذاب کا حکم دیا جائے گا وہ عذاب دیں گے ان کی چیخ پکار ان کا شور ان کی فریاد ان کا نالہ اور شیون ان کے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوگا ان کے دل پسیجیں گے نہیں یہ فرشتوں کے بارے میں جو تصور عشایت مبارکہ میں دیا گیا ہے اس کو ذرا اور جنرلائز کر لیجیے یہ لفظ اگرچہ اس سے پہلے بھی ہمارے منتخب نصاب میں تو درس نمبر دو میں بھی آ گیا تھا ولاکن برمن عامن بلّاہ بل یوم آخر ول ملاقت ول, وَلْ, وَلْ <نَبِيِّن> لیکن اس کی لغوی بحث ابھی تک نہیں آئی ہے آج بس چند جملوں میں اس کو نوٹ کر لیجیے یہ الوقا سے بنا ہے لفظ الو کا کہتے ہیں پیغام رسانی اس سے جو لفظ بنا ہے مل اک ہے اصل میں یہ جس میں سے حمزہ جو ہے حزف ہو گیا ہے سہولت کے لیے زبان پر روانگی کے لیے ملک لفظ نہیں ہے مل اک ہے لیکن حمزہ حزف ہو کر ملک بن گیا ملک فرشتے کو کہتے ہیں ان کا چونکہ بیسک فنکشن یہ ہے کہ اللہ کے احکام پہنچاتے ہیں جیسے کہ ہم نے بعض روایات میں پڑھا ہے پہاڑوں کا فرشتہ یعنی پہاڑوں پر جو اللہ کے حکم کو نافذ ہونا ہے وہ فرشتہ اس حکم کو پہنچاتا ہے اس پہاڑ تک پانی کا فرشتہ آگ کا فرشتہ وہی کا فرشتہ وہی لے کر آ رہا ہے اللہ کے نبیوں کے پاس اللہ کے رسولوں کے پاس تو چونکہ بیسک فنکشن ان کا یہی ہے کہ وہ پیغام رسا ہے پیغام بر ہے الو کا یہ ان کا اصل منصب ہے اس لیے ان کے لیے لفظ جو ہے ملک جو کہ اب خفیف ہو کر اور سلیس ہو کر ملک بن گیا ہے ان کے بارے میں ایک بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ ایک صحیح حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضور نے فرمایا کہ ان کی تخلیق ہوئی ہے نور سے اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا اور تھوڑی سی مزید وضاحت ایک نور وہ ہے جس کو ہم جانتے ہیں یہ نور جو ہے سورج سے چل رہا ہے سورج کی شعاؤں کی شکل میں ہم تک آیا ہے لیکن یہ نور در حقیقت جس کو آپ کہتے ہیں آج کی اصطلاح میں بگ بینگ یہ بگ بینگ اور وہ بڑا دھماکہ جو ہوا ہے اس سے جو اس کائنات کا آغاز ہوا ہے ہماری سائنس جو ہے کبھی یا تو جو ہے اس سے آگے نہیں جا سکتی اس بگ بینگ کے بعد جو مادہ وجود میں آیا ہے اس میں حرارت تھی شدید وہ تو جب اگر آپ پڑھیں گے یہ کتابیں تو وہ ملینز ملینس ڈگریز آف سینٹی گریڈ کا اس وقت ٹیمپریچر کا معاملہ تھا تو یہ حرارت کے ساتھ یہ جو نور ہے یہ در حقیقت نار کے ساتھ اس کا تعلق ہے نار اور نور مادہ ایک ہی ہے اس لیے کہ الف اور جو ہے یہ حروف علت اعتبار سے ان دونوں کا آپس میں بڑا قریبی رشتہ ہے یہ نور نار سے وابستہ ہے وہ نور اور تھا جس کے لیے میں نے ایک اس وضع کیا خنک نور ٹھنڈا نور اللہ تعالیٰ کا جو امر کن تھا اس کائنات کے لیے اس نے جو پہلی شکل اختیار کی ہے وہ ایک خنک نور تھا ٹھنڈا نور اس میں حرارت نہیں تھی حرارت تو وہ دھماکہ جو ہوا بگ بین اس کے بعد اس میں حرارت پیدا ہوئی ہے. اور وہ حرارت جو ہے اس سے پھر یہ سارا سلسلہ جو ہے جو آج جدید فزکس جا رہی ہے جو اس کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں کریشن آف دی یونیورس کے زمین میں جو چیزیں اب بہت حد تک واضح ہو چکی ہیں تو اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ اس سے پہلے بگ بینگ سے پہلے جو چیز تھی وہ ایک ٹھنڈا نور جس میں حرارت نہیں نور ہی نور تھا نور خالص خونت نور اس خنک نور سے تخلیق کیے گئے فرشتے اور اسی خنک نور سے تخلیق کی گئی ہیں ارواح انسانوں کی یہ دن کے لیے عالم امر کا لفظ بھی آتا ہے اور یہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے بہت قرب رکھتے ہیں نوری مخلوق ہے بہت قریب قرب ہے اور یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو فرائی سونپے ہوئے ہیں ان میں یہ کہیں سرتابی نہیں کرتے جسے جو حکم مل جائے اس میں اگرچہ ایک ذرا علمی بحث بھی ہے وہ پھر اگر مجھے یاد نہیں تو اگلے درس میں میں اس کی تکمیل کر دوں گا وقت ختم ہو چکا ہے یہاں پر جو تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ صرف اس حوالے سے کہ دیکھ لو خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے اپنے اہل و عیال کی محبت میں مبتلا ہو کر اگر تم نے ان کی تربیت سے غفلت برتی اور اس کے نتیجے میں وہ اگر اللہ کی سزا اور عذاب کے مستحق ہو گئے تو جان لو کہ گویا کہ تم اپنے ہاتھوں اپنے ان لاڈلوں کو ان فرشتوں کی سپرٹ کرواؤ گے کہ جن کے دل پسیجیں گے نہیں جس عذاب کا حکم مل جائے گا اللہ کی طرف سے وہ مسلسل اور پہم وہ عذاب ان کو دیتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچائے بارک اللہ علی ولا فی فرقرانی العظیم و نفانی ویا کم بل